اور یہودیوں نے اور انگریزوں نے بڑی آسانی سے اور بڑے خوبصورت انداز سے جیسے بچہ کھلونے سے بہک جاتا ہے انہوں نے مسلمان کو بہکا دیا ہے اور مسلمان ہے بہکتا جا رہا ہے بہکتا جا رہا ہے سمجھ نہیں آتی دنیا میں آتا ہے ماں باپ پالتے ہیں پھر افسر بن جاتا ہے اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے خود بوڑھا ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے بس ایک اس گرداب میں اور ایک اس سرکل میں گھوم رہا ہے یہ انسان آیا گمنام آیا گمنام مر گیا پتہ بھی نہیں چلا کب آیا کب گیا کیا کیا سب ایسے ہی کرتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے آپ کے ماں باپ نے پالنا شروع کیا بچہ پڑھاؤ پڑھاؤ, پڑھاؤ، اچھا سکول ہو اچھا سکول ہو پڑھ جائے آٹھویں میں ٹاپ کرے میٹرک میں اچھے نمبر لے ایف ایس سی میں میرٹ بنائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے بھاگ دوڑ میں بس جب آپ افسر بن گئے اب آپ کی شادی ہو گئی ماں باپ پھر پردے کے پیچھے جانا شروع ہو گئے بوڑھے ہونا شروع ہو گئے اپنی زندگی کے اختتامی مراحل میں آ گئے اب آپ بچوں کے پیچھے ہیں آپ کے بچے ہو گئے آپ بھی اسی طرح جیسے آپ کے ماں باپ نے کیا اسی طرح گھوم رہے ہیں بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ یہ لے آؤ وہ پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ بھی دنیا سے رخصت بس اس لیے دنیا میں آئے یہ تو سب کرتے ہیں اے بندے کوئی ایسا کر کوئی ایسی بات کر دے کوئی ایسا کام کر دے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو جائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہو جائے مرنے کے بعد بھی لوگ دعائیں دیں گے نام بعد میں بھی نام زندہ ہوں گے آج زندہ ہیں جس جس نے خدمت کی ہے جو اپنے اصل مقصد کو پا گیا اپنے مقصد کو پہچانیے اگر دنیا کے اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اس کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر پر صرف کرو کیا ہے آپ کے پاس ایک نسبت رسول ہی تو ہے آقا کی محبت اور نسبت رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ملی تو اللہ کی پہچان نصیب ہوئی یہ قرآن نصیب ہوا للت القدر نصیب ہوئی والدین نصیب ہوئے عورت کی اس معاشرے میں عزت ہو گئی آپ کو عزت مل گئی اس دنیا میں بھی آخرت کی شفاعتیں بھی ضمانتیں مل گئی کیا ہے نسبت رسول ہی تو ہے اگر تمہاری یہ نسبت بھی نہ رہی تو پھر کیا فائدہ تمہارے مسلمان ہونے کا دشمن دیکھیے کس طرح تمہیں لولی پاپ کھلا رہا ہے کھلونے دے کر بہ رہا ہے اور یہ مسلمان ہے کہ بہکتا جا رہا ہے بہکتا جا رہا گستاخان سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک مکالمہ لکھا ہے میں ابھی پڑھ رہا تھا خلیفہ ہرون رشید نے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے امام تھے امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت امام صاحب گستاخی رسول کے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور امام صاحب نے جو بات کی اگر کوئی غیرت مند ہے تو اس کو پڑھ کے اپنی غیرت کا اندازہ کر سکتا ہے امام صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ اس امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں جس کے نبی کی توہین کر دی جائے اس امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں جس امت کے نبی کی توہین کر دی جائے میں سمجھتا ہوں یہ آپ زندہ کس طرح ہیں مردہ ہیں یہ مسلے مردہ ہیں چلتے پھرتے لاشے ہیں اگر تیری رگوں میں نبی کی نسبت کا خون ہوتا تو خدا کی قسم کیا سے کیا ہو جاتا اپنے مقصد کو پہچان عقیدہ کیا ہے خوش قسمت ہو کہ نبی سے محبت کرنے والے ہو عقیدہ کیا ہے عقیدہ وہی ہو حق اور سچ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے مت مولویوں کے فتوے پڑھو آج ایسی جماعتیں پیدا کر دی سو سال ہوئے جنہوں نے اس معاشرے کے اندر نبی کی عزت و توقیر کو لٹا دیا اور نبی کو ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا کر دیا اگر تو دیکھے تو تیرے باپ کا رتبہ بھی تو اس کے باپ کے قدموں کے اپنے والد کے قدموں کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا ایک شاگرد استاد کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا اور جب نبی مکرم عام لوگوں کی طرح پیش کر دیے جا پھر کس طرح تم اس نبی کی حکم مان لیتے ہو حکم ماننا جاتا ہے اس وقت جب تمہارے دلوں میں اور رگ و جہاں میں اس نبی کی عظمت و شان ہوگی پھر اخلاص بھی ہوگا اگر تمہیں وہ اپنے لگے اپنے جیسا ناوز بلّہ لگنے لگا تو پھر تمہاری نمازوں میں لذت نہیں آ سکتی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو اپنا والد اپنے جیسا لگنا شروع ہو جائے گا ابا یار میرے گئی آپ اٹھ کے ابے کو سلام بھی نہیں کریں گے ابا بات کرے گا آپ کہیں گے جی کیا ہے عمر عزت و توقیر الحمدللہ عقیدہ پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فلاں یہ ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے فلاں ہے اہل حدیث ہے میں نے کہا بھائی صحابہ کو دیکھیں آج کے ملہ کی, کی تفصیلیں نہ پڑھ جا صدیق کے اکبر کا عمل دیکھ فاروق اعظم عثمان و علی المرتضا رضی اللہ تعالی انہما کا عمل دیکھ ان کی زندگیاں پڑھو میرے بلال کی زندگی پڑھو بس جیسے انہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہی عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو ہر لمحہ اپنی اولاد پورا خاندان پورا گھر دل و جان نبی کے لیے واردی پڑھو خلاف راشدین کی کتابیں پڑھیں ان کے حالات زندگی پڑھیں حالات و واقعات پڑھیں بس جیسے انہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی ویسے محبت کر یہی عقیدہ ہے اور اگر یہ عقیدہ کہیں نظر آئے گا تو افکارے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی صورت میں نظر آئے گا مجدد پاک کی صورت میں خواجہ محدود چشتی کی رحمت اللہ تعالی کی صورت میں اور پیر و مرشد کی صورت میں نظر آئے یار میں حیران ہوں امام مالک کا قول سنا میں تو جب سے میں نے یہ قول پڑھا ہے دل زخمی ہے بالکل عجب کیفیت ہے تو میرے دوست اس اس امت امت کو کا باقی رہنے اور زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں سمجھو وہ مردہ ہے مردہ ہو چکی ہے آزانے ہو رہی ہیں قرآن ہاتھ میں ہے لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں عشق رسول سے خالی ہے تو قرآن پڑھ کیسے لیتا ہے قرآن پڑھ کیسے لیتا ہے بے عشق رسول جو پڑھتا ہے بخاری بخار آتا ہے اسے بخاری نہیں آتی کسی بزرگ نے بڑا اچھا شعر کہا اس نے کہا کہ عشق رسول کے بغیر حدیث سمجھنا ممکن ہی نہیں تو میرے دوست کس طرح تمہیں قرآن سمجھ کیسے آ جاتا میں حیران ہوں اپنی حفاظت کیجئے اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے اور حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے بچوں کو دین پڑھائی اگر تیرے تین چار بال ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی اس دین کے لیے وقف کر دے اپنے آقا کے نام پر وقف کر دے انشاءاللہ یہاں بھی تیری عزت ہوگی تیری نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جو پڑھ لیتا ہے عالم دین ہوتا ہے پھر اسے قائل کرنا آسان نہیں وہ دو چار آیات بتوں کی سن کر بہتنے والا نہیں اس کے پاس علم ہوتا ہے اور یاد رکھو عشق نبی کے بغیر تمہارے پاس ہے کیا, کیا ہے تو کیسے ملی تمہیں قرآن کیسے ملا یہ عظمت یہ شان کبھی تو غور کرو نبی نے کیسا حق ادا کیا امت کا اے امتی تم نے کیا حق ادا کیا کیا تو اپنی جان سے زیادہ نبی کو عزیز رکھتا ہے <ıt ملہح> یہ ایک سوال ہے اپنی جان سے کیا خاک <girlfriend> نے عزیز رکھنا ہے جہاں دل کرتا ہے نبی کا حکم توڑ دیتا ہے نبی <bekhanwl> <was attorney x10> <executives> کی عظمت و شان تو بڑی دور کی بات ہے ایک سنت رکھنا اس نبی جیسا چہرہ بنانا میرے دوستو اپنے آپ کو پابند کر لو اپنی شکل و صورت ظاہر باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آؤ تم اس طرح کبھی باہر ملک جاؤ لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے ہاں مسلمان جا رہا ہے پہلی چیز یہ کرنی ہے جو اپنی شناخت بھول چکے ہو اپنی شناخت بھول چکے ہو اپنی شناخت پیدا کر اس شناخت کے اندر ہر چیز آتی ہے تیرا لباس تیری گفتگو تیرا ظاہر تیرا باطم تیرے آما اخلاق کے سب تیری پہچان میں آتے ہیں تیری شناخت میں آتے ہیں اگر پاک فوج کا کوئی جوان جا رہا ہو وردی پہن کر تو بتانے کی ضرورت نہیں خود پتہ چل جاتا ہے یہ فوجی ہے اس اس کے کے کپڑے پیغام دے رہے ہیں اس کے کپڑوں کا رنگ پیغام دے رہے ہیں ایک جو یہاں پر بیچ لگا ہے وہ پیغام دے رہا ہے یہ کس یونٹ کا بندہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں سکھ جا رہا ہو سکھ تو بتانے کی ضرورت نہیں سکھ کو بچہ بھی پہچان لیتا ہے کہ سیکھ جا رہا ہے اس نے کیا بورڈ اٹھا رکھا ہے کم از کم مرنے سے پہلے اپنے نبی کی غلامی میں اپنی شکلیں تو لے آؤ کیا انگریزوں یہودیوں کی تشبیح کرو گے میرے آقا نے فرمایا انہیں کے ساتھ تمہارا اثر ہوگا تو امام شریف میں پابندی کیجیے اپنے بچوں کو کم از کم گھر میں ایک بچہ ان شاء اللہ یہ جب چین چل جائے گی پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے گھبرانا اللہ ان کو وہاں وہاں سے رزق دے گا تو حیران ہو جائے گا یہ نہ سوچ کہ میں نے تو ڈاکٹر بنانا تھا عالم دین بنا رہا ہوں کیسے رزق کمائے گا یہ تیری سوچ کی بات نہیں تو رزق کے پیچھے نہ بھاگ رازق سے دوستی لگا رسک تیرے پیچھے بھاگے گا غلط سودہ نہ کر رسک کے پیچھے نہ بھاگ رازک کے ساتھ دوستی لگا. تیرے پیچھے بیچھے ہوگا. اللہ والے کیا کرتے ہیں میرے مرشد نے کیا کیا بس دوستی لگائی اس رازک سے لوگ گاڑیاں لے کر کھڑے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں एक ایک دیدار کی خاطر لمحہ میرے گھر میں قدم لگ جائے تو میرے دوست انگریز کہاں پہنچ گیا ہے یہودیوں نے تباہ کر دیا ہے کارٹون سے بات شروع ہوئی تھی آج فلمیں بننا شروع ہو گئی عالم دین بناو میں مدینہ شریف گیا ایک عالم دین کو دیکھا تو وہ باب سلام سے باب البقی کی طرف روزہ تو رسول کے سامنے سے گزرا تو اس نے چہرہ مبارک جالیوں کو مبارک, کی مبارک کیا جالیوں مبارک गुण کی طرف کیا اور اسی طرح چلتا چلتا وہ الٹے پیٹھ نہیں کی تو وہاں جو وہ عربی تھے شرتے تھے انہوں نے پکڑا اس نے کہا یہ کیا کر رہے عربی میں گفتگو اس کو سیدھا کرتے تھے وہ پھر جالیوں کی طرف منہ کر لیتا تھا کے ساتھ، عدب کے ساتھ پیٹھ نہیں کی. اپنا منہ جو ہے وہ جالیوں کی طرف کر کے اسی طرح چلتا رہا ایسے ایسے ایسے جو مدینہت الرسول گئے ہیں شاید ان کو یہ منظر یاد آ جائے تو شرطوں نے وہاں جو پولیس والے پھر رہے تھے انہوں نے پکڑ کے اس کو بار بار لیکن وہ ہلا نہیں وہ ایسے ہی جاتا رہا ایسا کوئی اس اس کے اندر عشق تھا جب باہر پہنچا تو نے کو پکڑ لیا عربی میں گفتگو کی اس نے کہا نا مولم من پاکستان یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میں تمہیں ثابت کرتا ہوں جاؤ اپنے مولویوں کو متو کو بلاؤ انہوں نے واقعی ٹاکی تو اس کے پاس تھی اس نے فون کیا پانچ واقعی مولوی آ گئے وہ کھڑا ہو گیا کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی وہ مولانا تھا عالم دین تھا اس نے ایسی گفتگو کی لوگ اکٹھے ہو گئے میں بھی اس مجمع میں تھا لوگ اکٹھے اس نے ایسی گفتگو کی لاجواب کر کے رکھ دیا ان عربیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس نے کہا اب جس کے مقلد ہیں جن کو مانتے ہیں ان کا عشق دیکھیے جو کتابیں پڑھتے ہیں اس نے ایسے ایسے حوالے دیا مجھ تو اب یاد بھی نہیں ناجواب کر دیا اس نے کہا میرے اس عمل کو تم بت اور حرام قرار دیتے ہو تم جو رسول کے اور کابت اللہ کے پاسمان بنے پھرتے ہو جو وہاں پہ پولیس والے کھڑے کیے ان کی تو داڑیاں بھی نہیں ہیں مجھے یہ بتاؤ داڑھی کٹانا حرام نہیں ان کا حرام ہے ان کا, ہے ان کا پھر کابت اللہ میں کھڑے ہو کر حرام عمل کرتے ہو ہمیں منع کرتے تو مولوی جو جو تھے ان کو تو جان چھڑانا مشکل ہوگی مجمع سارا مولوی اپنے علامہ کے ساتھ ہو گیا کہا یہ علامہ ٹھیک کہہ رہا پھر انہوں نے نکلنے نکلو نکلو فوراً مجمع توڑنا اسی طرح وہ جنت البقی میں گیا تو وہاں مولوی کے کھڑے تھے وہ بدا بدا بدت بدت لیکن وہاں جو عالم دین کھڑا ہوتا تھا نا کوئی ان کو پتہ جل جائے کہ یہ عالم دین ہے کبھی بحث نہیں کرتے انہیں پتہ تھا اس نے دو آیات سنا دیں نہیں چار حدیثیں میں نے کہا واقعی دین کا علم ہو عربی بولنی آتی ہو تو مجال نہیں ہے اس شخص نے علم دین پڑھ رکھا تھا اس نے مجمع کو لا جواب کر دیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے آپ یہ آج لوگ جو نبی کا عشق چھوڑ رہے ہیں وہ عقیدہ جو صحابہ کا چھوڑ رہے ہیں یہ جی صرف اس لیے کہ دنیا ان پر غالب دولت دنیا کی کفلت ان کے اوپر آ گئی اور دین سے دوری ہو گئی اپنے بچوں کو علم دین سے دور کر دیا تو میرے دوست مقصد کیا ہے آنے کا آپ نے کرنا کیا ہے تلواروں کا دور تو گزر گیا کیا کرو گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے برا بھلا کہو نہیں تو دل میں برا جانو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو ہاتھ سے تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا اپنی آواز تو بلند کر دے اپنی نبی کی محبت میں دو لوگوں میں بیٹھ کر چار لوگوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو شعور دو ان لوگوں کو عشق نبی کا درس دو یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں یہ جماعتیں جو غیروں نے پال رکھی ہیں سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کو پکڑنا تیرے گھر میں دشمن بیٹھا ہے نفس کی صورت میں تیرے ارد گرد تیرے گرد و نواہ میں تو اسی وقت یہ دشمن پکڑ سکے گا جب تیرے پاس علم دین ہوگا جمعے کی نماز پر بڑا مجھے رونا آ رہا رونا آ رہا تھا میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں کیا کر سکتا ہوں سوچا کہ کوئی کہ ایک شجر تو لگا جاؤں اس دنیا میں جانے سے پہلے ایک درخت ایسا لگا جاؤں جس درخت کا پھل تو لوگ کھائیں چھاؤں تو لیں عشق مصطفیٰ کا ایک درخت بھی لگا جاؤں ایک پھلدار سایہ دار میرے دوست اپنے اندر تبدیلی پیدا کر پہلے اپنے آپ کو غلام بنا علم دین سیکھ اپنے گھروں کو مدارس میں بدل دو اپنے گھروں میں ذکر کی محفل اور درس قرآن شروع کر دیں چاہے دو بندے ہی کیوں نہ ہو تیرے گھر کے بندے ہی کیوں موجود نہ ہو اپنے علاقوں میں مدارس بنائیے جہاں پہ عشق رسول کا پرچم لہرائیے ضرورت ہے بہت ضرورت ہے تو میرے دوست آپ مجھے خوش کرنے نہ آیا کریں میں تو حضور کی امت کا خادم ہوں بس آپ اس محفل میں بیٹھ کر اپنے دل کو پختہ کر لیجیے میں جب روزہ الرسول پہ گیا تو میں نے سرکار سے بہت باتیں کی میری باتوں میں میں نے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کیا میں نے اپنی بے بسی کا غربت کا اظہار نہیں کیا میں نے کہا حضور میں تم آپ کے عشق سے بہت امیر ہوں اور جب بھی میں روزہ الرسول پہ جاتا تھا حاضری ہوتی تھی بس ایک ہی شعر میرے لبوں پر ہوتا شاید آپ اس شعر کو سمجھ جائیں تو آپ کو مقصد سمجھ آ جائیں. میرے دوست دل میں گھس کے تو نہیں دیکھ سکتے تجھے میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی میں یہ نہیں کہتا آپ میرے مرید ہو آپ میری فکر کو سمجھیں میں کہتا ہوں ہم سب نبی کے سامنے جائیں تو شرمندگی سے بچ جائیں میں کہتا ہوں آپ کے گھر نبی کے عشق کے قلعے بن جائیں بس میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے آپ سے کچھ نہیں چاہتا ان کی مجھے فکر ہے میں کروں گا میرا خیال نہ رکھا کریں کہ مرشد یہ کہے گا مرشد تم سب بل واسط بلا واسطہ بل واسطہ بل واسطہ, بل واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں یہ چین وہیں جا رہی ہے میرے مرشد کے ہاتھ سے مبارک صاحب کے خود زیادہ مبارک کے ہاتھ سے چلتی چلتی غوثِ آزم علی المرتضی صدی کی اکبر رسول اکرم کے آپ اس ہاتھ کو دیکھئے ہاتھ کو دیکھیے تو میں نے کافی جو ہے مناجات کی بس یہی عرض کرتا تھا کہ حضور بس میری زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آئی یہ اندر آپ کو میں چیر کے نہیں دکھا سکتا آپ سمجھتے ہوں گے مجھے پیر بننے کا شوق ہے بندے زیادہ ہو جائیں مجھے فکر ہوتی ہے یہ بندہ گستاخوں ہوتی صرف آپ کا ایمان بچانا چاہتا کہ کہیں ہو جانا کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھ کر دو باتیں سن کے کہیں اپنے نبی کی عشق و محبت کی گفتگو چھوڑ نہ جانا بس اسی چیز کی فکر لگی رہتی تو میں یہی عرض کیا کرتا تھا ہے زندگانی ہے زندگانی جتنی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آکا میں لڑوں گا مرتے مرتے میں حالت جہاد میں ہوں میں آپ کو بتا دوں میری, میری نظر میں اس ہسپتال کی میری نوکری کی کوئی اہمیت نہیں نہیں رہی اگرچہ <سلام> افسر بننے گئے تھے لیکن جب کے مصطفیٰ نے آپ میرے ساتھ میری فکر کو سمجھیے اور اس کافلے کے معاون بن جائیے محنت کیجئے ریسورسز پیدا کریں وسائل پیدا کریں زیادہ سے زیادہ تھا کہ میں دن رات ی کوشش میں ہوتا آپ بھی وسائل پیدا کیجیے لوگوں کو سمجھائے ذکر کی محفلیں سجائے یہی طلب ہے آپ سے میں نہیں کہتا کہ میں آؤں تو مجھے کندھوں پہ اٹھا لو میں آؤں تو میرے گاڑی کے دروازے کھولو میں عام انسان کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں چھپ کے کبھی پھرتا ہوں ادھر ادھر بس مجھے خوشی اس مرید سے فید، فید، فید، ہے اس شخص فید، فید، فید، سے ہے جو دین کی خدمت فید، فید، فید، فید، کر رہا ہے وہ پودا سب کی نظروں کو بھاتا ہے جو زیادہ, زیادہ پھل اٹھاتا ہے سب کی نظروں کو حتا، حتا اگر آپ پھل اٹھانے لگیں گے اگر آپ کے ساتھ میرا مرشد کیوں مجھ سے راضی ہے مجھ میں تو کچھ نہیں کوئی ہنر نہیں کوئی حسن نہیں بس ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھا ہے خود گفتگو میں فرما دیتے ہیں پتہ ابھی بیٹھا ہے جدھر گفتگو کرتا ہے دو بندے نال جوڑی رکھ دا ہے. دو بندے نال نال جوڑی رکھ دا ہے ہے رکھے نہیں کیا کیا بھی حالت ہو کیا جسم کی روح کی حالت کوئی بھی ہو کافلا رکنے نہیں دیا رفتار کچھ بھی ہو میرے دوستو شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا شاید میرے دل کی بات تک کوئی پہنچ جائے دنیا کے دھندوں کو چھوڑ دیجئے اس فکر میں نہ رہیے کہ وہ مرید آگے نکل گیا وہ پیچھے نکل گیا وہ ایسے کرتا ہے یہ حضور میرے گھر نہیں آئے حضور اس کے گھر کیوں چلے گئے حضور میرے لیے مشکلیں پیدا نہ فرمائیں میری نظر میں آپ آپ سب سے میں محبت کرتا ہوں حقیقت میں کسی کسی مرید کو حقیر نہیں جانتا میرے دل چار چیر کے دیکھ رہا. جس کے باعث دین کی دولت ہو جو گفتگو اچھی کر سکتا ہے جو میرے نبی کے عشق کے ترانے گا سکتا ہے جو توجہ کر سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ضرور وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے آنکھوں میں میرے بہتر تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کبھی کوئی مریض خیال نہ کرے کہ شاید مرشد ہماری طرف دیکھتا ہے آپ کو علم بھی نہیں کبھی اپنے گھر اور بچوں کا نہیں سوچا آپ کی سوچ پڑی رہتی پوچھتا ہوں فلاں نہیں آیا, فلا آیا. فلا آیا. فلا آیا. پوچھ لیں آپ کئیوں کا پوچھتا ہوں ہفتے بعد دو ہفتے بعد کبھی نہ آیا جو. مل کے جو بندہ مل کے نہیں جاتا میں رات بستر لیٹنے سے پہلے میرے ساری محفل کی فلم گھوم رہی ہوتی صبح فجر پہ اٹھ کے پوچھتا ہوں ہاں بھائی رات فلاں بندہ مل کے نہیں گیا اتنے مجمے کے اندر میرے دوست شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا کوشش کیجیے ایک ایک بچہ تیار کر لیجیے اپنے گھر میں اپنے گھر میں ایک بچہ ایک بیٹی ایک بیٹا تیار کر لیجیے اور ان کو چھوٹا سا ایک مدرسہ بنا دیجئے. انشاءاللہ اللہ اسی کی شاخیں جب نکلنا شروع ہوں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے تجھے اپنا گھر صاف کرنا پڑے گا اپنا باطن صاف کرنا پڑے گا تیرے اندر اخلاق ہونا چاہیے غصہ اپنی طبیعت سے نکال دے دھوکہ اپنی طبیعت سے نکال دے لوگوں کے ساتھ تیرا اخلاق بہتر ہوگا میرے نبی کی ذات کو پڑھیے مکہ کی زندگی پڑھیے مکہ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا انداز کچھ اور تھا لوگ پتھر بھی مارتے تھے آپ دعائیں دیتے تھے کوڑا پھینکتے تھے آپ غلاموں کو منع کر دیتے تھے کہ ان کی طرف اونچی آواز سے نہیں بات کرنی ان کو مت تلوارے نکالو کوڑا پھینکنے دو اوجڑیاں پھینکنے دو خاموشی اختیار کی ایک ایک بندہ بس وہ گھاٹی کے پیچھے بیٹھے دار ارقم میں گھاٹی کے پیچھے بیٹھے بس کوئی غلام کوئی صحابی دوسرے کو منا کے کہ آ یار میرے نبی کی زیارت تو کر لے آتا تھا نبی ہلکی سی نگاہ پر دیتے تھے ایک سے دو دو سے چار جب آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مسلمان ہوئے تو نبی کا دل خوش ہو گیا نبی کا دل خوش ہو گیا بڑی محبت فرماتے تھے جب ہندہ غزوہ احد میں جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰوں کا کلیجہ نکال کر کھایا ہندہ اب سفیان کی بیوی جب وہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تو میرے نبی نے اسے کلمہ تو پڑھا دیا لیکن فرمایا ہندہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو جب تم سامنے آتی ہو مجھے اپنے چچا امیر حمزہ یاد آ جاتے میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اتنی محبت فرماتے تھے پھر وہ ایک امیر حمزہ چلتا چلتا کافلا فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہو گئے اس کافلے میں اور پہلی مرتبہ چھت پر چڑھ کر اذان دے دی یہ مکہ کے معاملات تھے میرے نبی نے خاموشی سے ایک سے دو دو سے چار لیکن جب میرے نبی مدینہ میں چلے گئے جب اطلاع ملی سرحد پر مسلمانوں کے گاؤں میں مکہ سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر تباہی پھیر دیے تو حضور نے فرمایا اس کا بدلہ لو تلوار کے ساتھ تلوار اٹھے گی پھر غزوات ہوئے بدر تعداد نہیں دیکھی بس پھر تلوار کا جواب تلوار سے دیا مکہ تک تلوار نہیں اٹھائی اپنے اخلاق سے پیار سے تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہے کوئی سالک کوئی دوست کوئی تمہارا عزیز گربان پکڑ کر بھی کہتا ہے کہ تم اس طرح کی دین کی باتیں مجھے نہ سکھا تو اس سے دشمنی نہ رکھو بس وہ نبی کی عظمتیں یاد کر لیا کر تمہیں لوگ دھتکار دیا کریں پھر پیغام دو پھر پیغام دو پیغام, دو پیغام, دو پیغام دیتے جاؤ یہ تیرا کام ہے ہم نے دیکھا ہے ایک مرید دوسرے مرید سے پوچھتا ہی نہیں فلا مرید ہے چوتھے پانچویں سبق پہ ہے نہیں آ رہا کہ گمراہ تھی کیا؟ کہاں گمراہ تھی غفلت آئی ہے انسان ہے شیطان نے مارا ہوگا. جا اس کے زیادہ قریب ہو جا اسے سے محبت کر اسے پیار کر اسے کہ تجھے مرشد یاد کر دے پہ کیوں ایک اس کو امتی دیکھو نبی کا نبی کا امتی سمجھ کر اس کی خدمت پر فائز رہو میرے دوستو اپنے اخلاق کو بدلیے ہماری طبیعتوں میں غصہ ہے. وہ بات نہیں. اپنی طبیعت کو بدلیے اگر دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو. اپنے اخلاق کو بدلیے جب تیرے علاقے میں تیری وسطی میں لوگ تیرے اخلاق کے موترف ہو جائیں گے تو تجھے دین سکھانے میں بہت آسانی پیدا ہوگی دو چار روپیوں پیسوں کے لیے دو چار مرلوں کے لیے اپنی شخصیت کی عظمت مت چھوڑنا چونپڑی میں رہ لینا انشاءاللہ اللہ وہاں بھی تجھے وہ کچھ دے گا جو تجھے محلات میں نہیں مل سکتا تو اس لیے میرے دوست ہم سب نے ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے کرنا کیا ہے تم جا کر فیر تو نہیں مار سکتے بس اپنے گھر سے جہاد شروع کر دو آج آج جہاد شروع کر دو اپنے بچوں کو گھر میں ایک روٹین دیجیے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوا آپ نواز فجر کے بعد گھر جائیں اپنے ڈرائنگ روم میں لاؤنچ میں ناد شریف لگا لیں تھوڑی دیر بیٹھ کے نفیس بات کریں تھوڑی آواز اونچی کریں گھر میں بچوں کو اٹھائیں انشاء اللہ یہ روٹین بناتے جائیں بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں آپ نے گھر میں ایک روٹین بنانی ہے خود در سے قرآن کریں گھر میں کوئی نہیں آتا اپنے بچوں کو بٹھائے انہیں بٹھائیں انہیں کہ ہر جمعرات کو اثر کے بعد مغرب تک بچوں گھر میں ہم ملاد کروایا کریں گے یہ ایک روٹین بنا دیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میرے ایک عزیز ہیں اللہ نے ان کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں میں جب بھی ان کے گھر جایا کرتا تھا تو وہ میرے عزیز جو ہیں ان کی عادت تھی انہوں نے نماز فجر پڑھنی نماز فجر پڑھ کے جانے سے پہلے مسجد جانے سے پہلے ان کی گھر والی نے تمام بچوں کو اٹھانا بار بار اٹھانا جب واپس آنا تو گٹھلیاں رکھی ہوتی تھیں پہلے یاسین شریف اونچی اونچی پڑھنی جو رہا ہوتا تھا کمرے میں اسے شرم آ جاتی اور ہلکا بنا کر چار پانچ ان کے بچے تھے ایک دونوں میاں بیوی بی تھے چھ سات لوگ ہلکا بنا کر یاسین شریف پڑھنی اگلے دن اس کی بیوی بی نے پڑھنی اگلے دن بیٹی, نے پڑھنی اگلے دن, بیٹی نے, پڑھنی اگلے دن نے پڑھنی اگلے دن بیٹے نے پڑھنی ایک ایک کی باری آ جاتی باری تھی, باری تھی اور پھر سب ان سب پر گٹکوں پر درو شریف پڑھا, پڑھا کرتے تھے صرف اس عمل کی وجہ سے وہ ایک غریب آدمی تھا لیکن آج اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں تمام بچے سب الحمد پڑھ لکھ بھی گئے ہیں اور اتنا سکون بھی ہے یہ والدین نے اور گھر کے سربراہ نے روٹین بنانی ہے ایک روٹین بنا لیجیے میں جب سے نشتر محفل کروا رہا ہوں جمعے کی ایک روٹین ہے آج تک یہ روٹین نہیں توڑی جمعہ کا دن یہی وقت چودہ سال ہو گئی اسی طرح محفل چل رہی تو میرے دوست بچہ حافظ ہے ایک ان کا روزانہ باپ کی عادت ہے اس نے کہا بیٹا اثر سے مغرب اعتکاف کریں گے تو نے مجھے دو پارے سنانے ہیں روزانہ باپ بیٹھا ہوتا ہے بیٹا روزانہ دو پارے سناتا ہے اور اس کو قرآن نہیں بھولا ڈاکٹر بھی وہ بیٹا ڈاکٹر بھی بن گیا میرے ساتھ نشتر میں پڑھا اب آسٹریلیا چلا گیا قرآن نہیں بھولا روٹین بنانے کی دیر ہے میرے کمرے میں ہوسٹل میں جب میں رہا کرتا تھا میرے ایک دوست تھا خورم وہ ماشاءاللہ دیندار آدمی تھا اس کی روٹین تھی نمازِ فجر کے بعد اس نے ایک رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہوتا تھا. ایک رکوع کا ترجمہ آلہ حضرت کنزل ایمان اس کے پاس تفسیر تھی اس نے ایک رکوع روزانہ پڑھنا ہوتا تھا کلم ہاتھ میں ہوتی تھی کئی جگہ پہ اللہ انہیں لگا کر کوئی چیزیں نوٹ کر لیتے دو سال بعد میں نے دیکھا پورا قرآن وہ تفصیل پڑ چکا اس کی روٹین تھی میرے دوست ایک روٹین بنانے کی دیر ہے آپ نے ایک گھنٹہ گھر میں ذکر کرنا نفیس بات نہیں کرنا مراقبہ نہیں کرنا کرنا ہے بچوں کو ساتھ بٹھا لے روزانہ نہیں تو ہفتے میں دو دن مخصوص کر لیں جو میں کا دن آپ کا فری ہوتا ہے منگل رکھ لیں جمعرات رکھ لیں اتوار ہفتے میں تین دن رکھ لیں تین دن, ایک دن, ملاد کی محفل رکھ لیں ایک دن, کوئی اور محفل کا نام رکھ لیں ایک دن. ایک روٹین بنائیں, بچوں کو شعور آئے گا جب باپ اور سر برا بیٹھے گا پھر شعور آئے گا اپنے گھروں کی روٹین بدلی ہے ہمارے گھروں میں में तो گھنٹے کیبلیں چلتی رہتی ہیں بچے اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ہیں کارٹون سامنے ہوتے ہیں سکول سے آئے ہیں سامنے جو ہے وہ ناچ گانے لگے ٹی وی پر شام کو بابا جو ہے دادا مسجد سے آیا سامنے وہ وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے چینل لگے عذاب میں ہیں بیس روپے کا فائدہ ہے اسی روپے کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے مجھ سے لوگ بحث کرتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹی وی کے فائدے بھی تو ہیں میں نے کہا بیس روپے کے مجھے فائدے ملے اسی کا نقصان ہو رہا ہے میں بیس کے پیچھے اسی چھوڑ دوں گھر میں نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے کیبل ٹی وی نہیں ایک آڈیو ہے ابھی دبئی سے ایک مرید وہ ٹیپ لے کر آیا اس ٹیپ میں سارے سسٹم ہے اس میں وہ کارڈ وغیرہ بھی لگ جاتا ہے بڑی خوبصورت ناطے اس میں وہ مدثر کا والد تو بھائی الحمدللہ گھر میں اگر ٹی وی نہیں تو بڑا دن میں وقت بہت ملتا ہے ذکر کرنے کا اور ٹی وی ہو تو پھر چوبیس گھنٹے جو بیس گھنٹے تو ٹی وی لے جانا ہے بہرحال اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اگر نبی سے تم محبت اور وفا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے بس اگر آج تم ٹھیک ہوتے تو ان کافروں کی جرت نہیں تھی فاروق اعظم جب تک موجود تھے علی المرتضا تو ان کی جرت نہیں تھی آج یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج پھر اس دن کو ایک فاروق ای آزم دے دے ایک حسین پیدا کر دے آج پھر ایک علی جو میسر آئے ہمیں کیا تم میں کوئی علی نہیں پیدا ہو سکتے کوئی, کوئی فاروق کوئی عثمانو صدیق ہو سکتے ہیں انہیں کی محبتوں سے تو یہ کافلے چل رہے ہیں نبی کی محنتوں کا خون تو اسی میں چل رہا ہے میرے دوست پیدا کریں بابا فرید کی ماں بھی تھی بیٹے کو ولی بنا دیا زکری ملتانی کی والدہ بھی تھی ماں ہی تھی بس سوچ لیا کہ بیٹے کو ولی بنانا ہے بنا دیا پیدائش سے پہلے دعائیں شروع ہو گئی بیٹا پیٹ میں ہے قرآن کی تلاوتیں سنائی جا رہی ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے ایسے جس عورت نے ساری رات حمل کے دوران گانے سننے ہیں تو وہ کہاں سے ولی پیدا ہوں گے جو عورت رات کوٹ کر گریہ آزاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ میری پیٹ میں جو جان ہے اس کو تو اپنا ولی بنا لے گڑ گر گڑا کر جب یہ دعائیں کرتی ہیں تو ضرورت نہیں مشکل نہیں کہ ولی نہ پیدا ہوں پھر فرید فرید ہوتی ہے مین الدین پیدا ہوتے ہیں مہر علی پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ رخنزاد سیفرحمان اور میاں محمد پیدا ہوتے ہیں بنیاد میں کچھ پرابلم ہے میں مسئلے کا حل بتا رہا ہوں بنیاد میں پرابلم ہے اپنے گھروں کو کچھ سیدھا کیجیے یہی ابتدا ہے جہاد کی یہی ابتدا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مرید وہ ڈاکٹر عمران بن جائے ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے جہاں بھی بیٹھے جائے ذکر کرے ذکر لوگوں کے دلوں میں عشق پھیلا دے اور تمہیں الحمدللہ آج مرشد کی نسبت سے وہ چیز ملی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں بس دیکھتے جاؤ دلوں کو رنگتے جاؤ ارادہ کر سوچ بدل اپنی اپنے گھر کی سوچ بدل مشکل نہیں ناممکن نہیں تھوڑا سا کٹھن ہے راستہ اور انشاءاللہ اللہ اس کے بعد میری کوشش ہے کہ بچے عربی پڑھیں اگر آپ سب کو عربی ایسے آتی ہو جیسے اردو آتی ہے انگریزی آتی ہے اگر عربی اتنی اچھی آتی ہو بول چال آپ عربی میں گفتگو کرتے ہو تو پھر قرآن سمجھنا تمہارے لیے مشکل نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے ساتھ سر کا خطاب تو لگ گیا لیکن عربی بولنا بھول گئے وہ زبان جو میرے نبی کی ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت میں, میرے مد... کورس میں یہ شامل ہے کہ بچے اس مدرسے میں عربی میں گفتگو کیا کریں گے ابھی پہلے پہلے سال ہے پہلے سال میں ذرا پختہ ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد یہاں عربی میں گفتگو ہوگی پھر ان کے لیے قرآن پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہوگا بس زندگی میں یہی سوچا ہے بہت جلد اپنے اخیر کی طرف بڑھ رہے سوچا تھا جب مدینہ الرسول گئے تو عصر سے مغرب قدمین شریفین میں اعتقاف ہوتا تھا تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا نفی اثبات کرنا درود شریف پڑھنا تو ایسے ہی کچھ ذہن کے تانے بانے جو ہے میں جوڑتا رہتا تھا کہ کاش ایسے ہو جائے نہر کا کنارہ ہو رات کا وقت ہو اللہ کی یاد ہو خلوت ہو آنسو بہ رہے ہوں سجدے کی جگہ بھیگ جائیں بس تصور میں ایسے دل تو کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا بہت جلد ایک ایسی جگہ آپ دیکھیں گے جہاں پر انشاءاللہ اللہ آپ کو مدینے کی بستی نظر آئے گی سب شریعت کے مطابق ہوں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سکارف میں ہوں گی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اماموں میں ہوں گے انشاءاللہ اللہ ایک ایسی جگہ دعا کی تھی پیارے آقا سے التجائیں بھی کی تھی اللہ نے وہ جگہ بھی عطا فرما دی انشاءاللہ اللہ وہاں پر تعلیم بھی مدرسہ بھی ہسپتال بھی اور ایک قبر کی جگہ بھی اس سے زیادہ سوچا نہیں میں مریدوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اکاؤنٹ نہ دیکھنا یہ نہ سوچنا کہ پیر صاحب مر گئے سوئس اکاؤنٹ اسلام آباد پجا اکاؤنٹ کھلے ہوئے لیں. آپ کو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ملے گا مربے نہیں ملیں گے پلاٹ اور یہ پراپرٹیاں نہیں ملیں گی انشاءاللہ قرآن کی خدمت ملے گی دین کی خدمت ملے گی مساجد ضرور گرنا انشاءاللہ اللہ مدارس اللہ سے یہی دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ان کو کوٹھیوں اور گاڑیاں دے جاؤں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میں دین کی لذت پیدا کر دے عشق کے مصطفیٰ پیدا کر اور جو اولاد کا حق ہوتا ہے ایک گھر اور بنیادی ضروریات پڑھا لکھا جاؤ انشاءاللہ یہی سوچا ہے ان پیروں کی طرح ہم نہیں مریں گے کہ پیر صاحب تے مر گئے پیچھے اولاد جہی ہے رقبے پیچھے عدالت آئے کیس ہوئے پہن جی؟ کیس ہوئے پہن پیر بچے لڑ دے پے نہیں ایسے نہیں اللہ پاک بس ہمت دے استقام دے اللہ اس کال کو بھی صادق اور سچ فرما دے اللہ غیب سے مدد فرمائے میرے دوستو یہاں پہ آنے کا مقصد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے سروں پر اٹھا کر پھریں بس میرے مقصد کو سمجھیے میری پریشانیاں بڑھائے نہیں میں پہلے بڑا غمگین ہوں میرے زور ہاتھ بازو بن جائیں قافلے کے معاون بن جائیں وسائل پیدا کریں ہر جگہ ہر بستی میں عشق رسول کا ایک مرکز بنا دیا بس یہی میں چاہتا ہوں یہی دیکھنا چاہتا ہوں اس دن میری خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب تمہاری بستی میں عشق رسول کا مرکز بن جائے گا تو میرے دوست محنت کریں سارے میں بھی محنت کر رہا ہوں راتوں کو اٹھا کریں گریہ زاری کیا کریں اپنے سبق پورے کیا کر غصہ چھوڑ دیجی اخلاق بہتر کر لیجی اپنے عزیز اور داروں کو قریب کیجی ایک ایک دین پکڑ پکڑ کر سمجھاؤ سکھاؤ انشاءاللہ اللہ بہت جلد مرکز میں چھوٹے چھوٹے کورس آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ذکر سکھا, سکھا سکیں سمجھا سکیں اپنے آپ کو تبدیل کیجی گمراہی اور غفلت چھوڑ دیجی اللہ پاک سب کا حامی ناصر ہو اور یہ جو گستاخ ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اللہ جیسے تو نے اپنے قرآن کا ذمہ لیا ہے ایسے ہی تو نے اپنے نبی کا ذمہ بھی تو لیا ہے اپنی نبی کی عظمتیں شان یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور اس امت کو بھی جگا دے اس امت کو بھی جگا دے اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو دوست جو ہیں بس ایک دفعہ یہ شعر پڑھ لیں شعر کس طرح ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں اور پھر ایک سرکار کی شان کا ایک نعرہ لگا لیں <laughs> آپ ہمارا اندر کے دیکھ لیں بالت اجب حالت, حالت. حالت. میں نے امام مالک کا جب سے وہ کال پڑھا جمعے کے وقت اس وقت سے میری عجیب کے آپ نے فرمایا کہ اس امت کے باقی رہنے کا جواز نہیں بنتا اس امت کے زندہ رہنے اور باقی رہنے کا جواز نہیں بنتا جس امت کے ہوتے ہوئے اس کی نبی کی توہین کر دی آپ کے والد کی کوئی آپ کے سامنے توہین کر دے بیٹوں کے زندہ رہنے کا جواز نہیں آپ کی ماں کی عزت بہن کی عزت آپ کے سامنے کوئی لوٹ لے آپ کے بھائی ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا بیٹا ہونے کا اور جس کے صدقے کے بیٹے بیٹیاں اور ماں باپ ملے میں حیران ہوں میں نے یہ جی کال پڑھا ہے میں اس وقت سے عجیب کرب میں ہوں سمجھ بھی نہیں آتی کریں کیا کاش اللہ اس ملک کو ایسے حکمران ہی دے دے ہماری آدمی مشکلیں آسان ہو جائیں شکر ہے انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن تو منایا ہے اللہ اس کو بھی جزائے خیر آ فرمائے جس کو یہ سوچ آئی کہ مسلمان اور پاکستانیوں کو یہ سوچ آئی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں شکر ہے ان حکمرانوں کو یہ سوچ تو کاش اللہ ہمیں ایسے حکمران دے دے جو تہجد گزار ہوں عشق مصطفیٰ کے پیغام دینے والے ہوں تو ہماری آدھی منزل آسان ہو جائے گی تو میرے دوست ایران بھی تو ڈٹا ہوا ہے کاش یہ ڈٹ جائے یہ مسلمان کتنے ملک ہیں کتنے ملک ہیں تعداد دیکھیے ہی آپ ان کی کاش یہ اکٹھے ہو کر ایک قانون سب حرم میں اکٹھے ہو جاتے ایک قانون پاس کر دیتے عالمی قانون کسی کی بھی دین کی کتاب کی اور نبی کی کوئی بھی بے حرمتی کرتا ہے وہ واجب القتل کرار دے دیا جائے یہ ایک انٹرنیشنل قانون لا پاس کر دیا جائے یہ اکٹھے تو ہو جائے صرف ایک ہفتہ تیل بند کر دیں صرف تیل بند کر دیں ایک ہفتہ ہفتہ تو دور ایک دن ایک دن جو ہے یہ صرف تیل بند کر دیں کافر بہت کمزور ہے صرف آپ کی کمزوریوں کو فائدہ اٹھا رہا ہے کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے صرف ایک دن یہ بائک آٹ کر دیں صرف صرف عالمی منڈیوں سے اپنے پروڈکٹ اٹھا لیں اور تیل بند کر دیں بس لگ پتہ جائے گا کاش یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں کاش دعا فرمائیں کاش یہ اکٹھے ہو جائیں اپنے ذاتیات کو چھوڑ کر اکٹھے ہو جائیں اور اس نبی میں حیران ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا قرآن پڑھتے ہیں اس نبی کے خلاف بات کیسے سن لیتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یار میں بڑا پریشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں جس نبی کا قرآن اتنا رو رو کے پڑھتے ہیں جس نبی کے روزے کو سینے سے لگا رکھا ہے پتہ نہیں کس طرح نبی کی توہین کیسے برداشت کر لیتے اللہ تعالی سے دعا فرمائے اللہ سلسلہ سیفیہ میں ایسے بندے پیدا جو اس ملک کے حکمران بن چیف اف آرمی صدر بھی ہمارا ان شاء اللہ دیکھے پھر ہوتا کیا پیچھے تربیت بھی ایک پٹھان کی ہے اخون زیادہ سیف الرحمان کی ہے آپ نے تو وہ پیر دیکھا نہیں ہے ابھی تک کاش آپ نے بھی اس پیر کو دیکھا ہوتا اس کی صحبت رکھی ہوتی تو میرے دوست ایک دفعہ شیر یہ پڑھ لیجیے ہے جو زندگان باقی سب پڑے میرے ساتھ ساتھ پڑے ہے جو زندگا باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آکا میں لڑوں گا مرتے مرتے ہے جو زندگانی باقی ذرا جوش سے پڑھیں کیا یہ مردہ دلوں کے ساتھ پڑھ رہے ہے جو زندگانی باقی, باقی, باقی یہ ارادہ باقی کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گا مرتے یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مر